بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبوت کے بعد خلافت قائم ہوگی پیغمبری منحج اور طریقے کے مطابق اور اس کے بعد بادشاہتیں قائم ہوں گی اس سلسلے میں استاذ محترم نے آج کے سبق میں چند باتیں بیان کی ہیں آج کے سبق کا عنوان ہے اسباب و انہیالخلافت الاسلامیہ اسلامی خلافت کے سقوط کے اسباب اسلامی خلافت کے سقوط کے اسباب میں سے استاد محترم نے یہاں چند ایک بیان کیے ہیں جن میں جو سب سے پہلا سبب ہے وہ اسی حدیث کے مطابق خلافت کا وراثت میں بدل جانا ہے تحول نظام خلافام وراسی جب خلافت بن عمیا کی طرف منتقل ہوئی تو انہوں نے جو اسلامی اصولوں کے مطابق شرائی نظام ہے اسے تبدیل کر کے خاندانی نظام میں بدل ڈالا خلافت کو میراث کی شکل میں اپنی اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور شروع ہوا مثال کے طور پر عبد الملک بن مروان کے کردار کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بعد ایک دو تین اپنے بیٹوں کو خلافت اس طرح بطور میراث منتقل کی سب سے پہلے ولید پھر سلیمان پھر یزید پھر ہشام اس طرح خلافت کو بطور میراث عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹوں میں منتقل کی عبد الملک بن مروان کے بعد ان کے بیٹے ولید خلیفہ بنے پھر سلیمان خلیفہ بنے سلیمان کے بعد عمر بن عبد العزیز رحم اللہ درمیان میں تھوڑی سی مدت کے لیے تشریف لائے اور پھر, یزید پھر حشام بن عبد الملک کی خلیفہ بنے اس طرح اسلامی خلافت جو کہ شوراعی نظام پر قائم تھی یہ میراث بن گئی اور بیات کا جو سلسلہ ایک اسلامی اور شرعی طریقہ تھا یہ بھی ایک خود ساختہ قسم کی بیعت میں بدل گئی پہلے بیعت جو ہے عمومی طور پر مسلمانوں سے لی جاتی تھی لیکن ان کی خلافتوں میں بیعت میں بھی تبدیلی لائی گئی بڑے بڑے جو عمرہ اور علماء وغیرہ ہوا کرتے تھے ان سے بیعت لی جاتی تھی اور طلاق کی قسمیں ان کو دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی بیعت سے پھر نہ سکیں عباسیوں کے دوسرے دور حکومت میں لوگوں کو بیعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ ان کے زمانے میں خلافت جو ہے برائے نام عباسیوں کے ہاتھ میں تھی اصل خلافت کو چلانے والے فارسی اور ترک کمانداران ہوا کرتے تھے خلافت کے میراث میں بدل جانے کی وجہ سے دو بڑی بڑی بیماریاں وجود میں آئی ایک ہے من عجل الملک اور دوسری بیماری ہے ظاہرۃ الاستبداد والظلم ظلم اقتدار کے حصول کے لیے آپس کی لڑائیاں اور ظلم و جبر تاریخ کتابوں میں خاندانوں کا آپس میں اقتدار کے لیے لڑنا تاریخ کتابوں میں اس سلسلے میں بہت کچھ موجود ہے بادشاہوں کے محلات میں ایک ہی خاندان کے اندر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے سازشیں چلتی رہتی تھی کیونکہ بادشور کے ساتھ متعلق ہی نہیں تھی اس لیے خاندان سے ہونا کافی سمجھا جاتا تھا بڑے بڑے خاندان ایک دوسرے سے اور ایک ہی خاندان آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے تاکہ کسی طرح اقتدار پر قبضہ جمایا جا سکے علما کرام اس وقت کیا کرتے بچارے انہوں نے مزید فتنوں سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دی کہ خلیفہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو خلافت بطور میراث منتقل کر سکتا ہے اور اسی طرح علماء اکرام نے جو شخص زور زبردستی خلافت کو چھین لے اس کی حکومت کو بھی جائز قرار دیا یہ سب کچھ بدرجائے مجبوری تھا اس میں علماء کرام کو ملامت کرنا مقصود نہیں بلکہ علماء کرام نے امت کے مفادات اور مسلمانوں کے قتل سے روکنے کے لیے یہ فتوے دیے تھے لکیلا ابھی تل مسلم ابی بلا خلیفہ تاکہ مسلمان بغیر خلیفہ کے نہ رہے اس طرح اکثر جو اسلامی حکومت میں خلفاء بادشاہ اور عمرہ آئے ہیں ان میں سے اکثر حکومت پر بطور میراث آئے ہیں یا بزور شمشیر آئے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور خراب لوگ بھی تھے دوسرے نمبر پر جو بیماری شوراعی نظام کو چھوڑنے کی وجہ سے پیش آئی وہ ظلم اور زبردستی کا نظام تھا جسے آپ ڈکٹیٹر شپ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ شورا کا نظام موجود نہیں تھا تو زور زبردستی خاندان میں سے جو شخص خلیفہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا یا خود اپنے آپ کو آگے پیش کرتا وہی حاکم ہوتا شورا کے نہ ہونے کی وجہ سے بادشاہوں کو احتساب کا ڈر نہیں تھا وہ اپنی خواہشات کے مطابق اکثر چلا کرتے تھے اسی وجہ سے اسلامی طریقے سے انحراف پیدا ہوا اور امر بالمعروف اور نہیں ہی المنکر منکر کے فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات سامنے آئے سب سے پہلی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قائم ہوئی ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں اپنے پہلے بیان میں کیا فرمایا تھا آئیے مل سنتے ہیں ان نے قدب علیم وکم اے لوگ مجھے آپ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے لیکن میں آپ میں سے افضل نہیں ہوں حق انف عین اگر آپ لوگ مجھے حق پر پائیں تو میری مدد کرے تو اور اگر آپ لوگ مجھے غلط طریقے پر پائیں تو میری اصلاح کریں اطیعونی ما تعت اللہ فیکم جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں آپ میری اطاعت کریں میں اللہ کی مانوں تو آپ میری مانے تو فلاح پاطلی علیکم اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو آپ لوگوں کے اوپر میری بات ماننا لازم نہیں ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی شورا کا تصور پیش کیا تھا وہ ان خلافتوں میں آہستہ آہستہ مٹتا گیا جس کی وجہ سے ظلم اور جبر و تشدد میں اضافہ ہوا نتیجہ کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں بغاوتیں اور انقلابات پھوٹ پڑے جس کی وجہ سے حکومتیں ترقی کیا کرتی لوگوں سے ہی اپنے ہی عوام سے ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوا کرتی تھیں اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ ان حالات میں علماء کرام کا کیا کردار تھا وص اللہ تعالی خیر خلقہی محمد وعلی آلہ اجمعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ